فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات رات اجر لکھتا ہے اور قیرات رات بہت پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد علی وصحبہ و بارک وسلم محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ وب حمد ہی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے ایک مرتبہ مدنی شرل کے ناظرین پڑھ لیجیے اس فضیلت کو اپنے مدنظر رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ شاء ان پاک کلمات کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی جنت میں ہمارے لیے کھجور کا درخت لگائے گا سبحان اللہ وبحمدی بخاری کی حدیث پاک بھی ہے کہ ان یہ کلمات انتہائی مبارک ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دو کلمیں ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے مگر میزان عمل پر بہت بھاری ہیں سبحان اللہ وبی سبحان اللہ العظیم ان کا وٹ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کلمات کی برکتیں نصیب فرمائیں محتراؤں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ کالز شامل کرتے ہیں کالز وہ کالز کے جن میں آپ ہمیں اپنے خواب ریکارڈ کرواتے ہیں اور خواب بھی بیان کیا جاتا ہے اور خواب کے ساتھ ساتھ اس کی تعبیر بیان کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آپ علیہ السلاۃ والسلام کی احادیث و طیبہ اور علماء کے فرامین خصوصاً علماء معابرین کے اقوال اور بے شمار مدنی پھول الحمدللہ سلسلے میں اور مدنی چینل کے تقریباً ہر سلسلے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے مدنی چینل کا کوئی بھی سلسلہ انشاءاللہ عزوجل سیکھنے سکھانے کے عمل سے خالی انشاءاللہ عزوجل نہیں ہوگا آپ جب بھی مدنی چینل آن کریں گے اور مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو ایک اہم معلومات دینی اہم اور بہت اچھی معلومات انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آپ होंगे ہوں گے یا से आपको سے आएगा کو سرور آئے گا یا بیان کے ذریعے مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملے گا اور اپنی زندگی میں ایک اہم انقلاب آپ ان مدنی پھولوں کے ذریعے پیدا کر سکتے ہیں بشرط یہ ہے کہ سننے والی باتوں پر عمل بھی کیا جائے مدنی چینل کا آپ کوئی بھی سلسلہ دیکھیں مدنی التجا ہے کہ اپنے ساتھ قلم اور ڈائری اگر ہو سکے تو رکھ لیں جو وظائف بیان کیے جاتے ہیں جو احادیث بیان کی جاتی ہیں جو مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں اسے لکھنے کی عادت ڈالیں لکھنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ ان شاء یہ یاد بھی رہیں گے اور عمل کرنا آسان بھی ہوگا اپنے سلسلے کا آغاز یوں تو ہو چکا مگر کالز شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے اور اس کی کیا تعبیر بیان کی جائے گی سلو علحبیب صلی اللہ علی محمد و و صحبہ میں کروڑ پکا سے بات کر رہا ہوں محمد حسین جی میرا خواب یہ ہے کہ میں آج پہریک کھانے کے بعد جب خوانا تو اس وقت مجھے خواب ہے کہ میں نہ قبر رہا ہوں اپنی قبر کی مٹی نکال رہا ہوں میں تو نکالتے نکالتے میں قبر کے اندر جانے چلا گیا اور مجھے اتنا رونا اتنا روتا رہا میں زور زور سے پھر ایک دم اچانک بریاد کر دوں جی مجھے نہ اس کی تعبیر شاید کروا دیجیے محمد منور حسین اتاری آپ نے خواب میں قبر کھودتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا اور قبر کی مٹی خود نکال رہے ہیں اور قبر کے اندر چلے گئے اور اندر جا کے بہت زیادہ رونا آیا پھر آگ کھل گئی یقیناً ہو سکتا ہے آپ پریشان ہوئے ہوں اس خواب کو دیکھنے کے بعد اور اس بارے میں سوچنے سے آپ کو پریشانی لائق ہوئی ہو کہ پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہے مگر آپ پریشان نہ ہوں اس خواب کی تعبیر اچھی ہے اس خواب کی تعبیر میں دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ قبر کھودنا دوسرا قبر میں چلے جانا اس حال میں کہ قبر اوپر سے بند نہیں ہوئی اور تیسری بات یہ کہ آپ روئے بھی یہ تینوں الگ الگ چیزیں علم تعبیر کے حوالے سے درست ہیں اچھی ہیں ان میں کوئی نقصان کا پہلو یا برائی کا پہلو بظاہر نظر نہیں آتا حضرت کرمانی رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے لیے گھڑا کھودا اپنے لیے قبر کھودی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو طویل فرمائے گا یعنی اس کو لمبی عمر نصیب ہوگی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے اپنے لیے قبر کھودی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس خواب کی تعبیر کی برکت آپ کے لئے ظاہر فرمائے وہ یوں کہ آپ کی عمر لمبی ہو اور آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب ہو اس کے علاوہ دیگر علمائے محبرین سے بھی اس خواب کے حوالے سے تعبیر منقول ہے چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دیکھے کہ وہ مردوں کی طرح قبر میں لیٹا ہوا ہے اور اس حال میں کہ اس کی قبر بند نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا قبر کھودی اور آپ قبر میں چلے گئے اور قبر بند نہیں کی تو اگر قبر بند نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ شخص غیر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ہوگا عورت سے نکاح ہوگا تو یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائیں اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ رزا اس خواب کی تعبیر آپ کے حق میں یوں ظاہر ہوگی کہ آپ کا نکاح ہوگا آپ کی شادی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اس خواب کے حوالے سے تعبیر منقول ہے چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قبر میں ہے اور قبر بند نہیں ہے تو ایسا شخص لمبا سفر کرے گا طویل سفر کرے گا اور اسے اپنے سفر میں خیر اور منفیات یعنی بھلائی اور نفع سے حاصل ہوگا پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت بیان کی ہے اور قرآن پاک کی آیت سے یہ اشارہ لیا ہے کہ خواب میں قبر میں لیٹنا اس حال میں کہ قبر بند نہ ہو تو طویل سفر کی علامت ہے اور طویل سفر ایسا ہوگا کہ جس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ نفع اور بھلائیاں حاصل ہوں گی یہ چند مدنی نکاح تھے مدنی پھول تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے نمبر ایک یہ کہ جو ہے لمبی عمر ہوگی ایک یہ بیان ہوا کہ آپ کو لمبا سفر درپیش ہوگا اور بھلائیوں والا سفر درپیش ہوگا اور تیسرا یہ کہ آپ کا عورت سے نکاح ہوگا آپ کی شادی ہوگی اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں ایک اور تعبیر بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والا شخص گھر تعمیر کرے گا اور اس گھر میں رہنا اسے نصیب ہوگا گھر تعمیر کرنا یہ ہر شخص کے دل میں ایک جستجو ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق تقریباً یہ آرزو پائی جاتی ہے کہ گھر تعمیر کروں اپنی مرضی کا اپنی خواہش کا اور اس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں مگر بعضوں کو بعض لوگوں کو یہ خواہش دیکھنا نصیب نہیں ہوتا گھر تعمیر کرنا نصیب نہیں ہوتا اور بعض اگر گھر تعمیر کرنا شروع کر دیں تو تعمیر پوری کرنے سے پہلے زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اگر تعمیر پوری کر لیں تو بعض ایسے بھی واقعات ہیں کہ رہنا نصیب نہیں ہوتا تو انشاءاللہ شاء اللہ اضاجل اگر آپ گھر تعمیر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں رہائش اختیار کرنا بھی نصیب فرمائے گا چونکہ طویل عمر ہوگی تو رہنا بھی نصیب ہوگا مگر یہ بات یاد رکھیے یہ مدنی پھول یاد رکھیے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے تیاری کریں ہر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے دنیا میں کتنا رہنا ہے لیکن یہ سب جانتے ہیں احادیث سے یہ بات منقول ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ آخرت کی زندگی اخربی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اگر جہنم میں ہے اللہ نہ کرے جاتے ہیں تو وہ بھی جلتے رہنا اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہنا اور اگر جنت میں چلا جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا اس کی کوئی امتحا نہیں ہے اگر ایمان پر جاتا ہے اور گناہوں بھری زندگی تھی تو گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد بالآخر جنت میں جانا اور ہمیشہ جنت میں رہنا مگر اولن جہنم کی سزا تو یہ احادیث کریمہ سے یہ بات ہمارے سامنے موجود ہے تو آخرت کی تیاری اسی اعتبار سے ہونی چاہیے جیسا ہمیں بیان کیا گیا اور دنیا کی زندگی یہ کتنی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال, سال ستر سال آخر اس کی انتہا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ ہے ساٹھ ستر اسی سال بھی ورنہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اگلے لمحے سانس لے پائے گا بھی یا نہیں ایک رات آج کی رات میں یا کوئی بھی شخص پوری کر سکے گا یا نہیں اگلا دن کا سورج اسے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں کوئی نہیں جانتا تو دنیا کی تیاری ایسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ ایک مسافر کی ہوتی ہے کہ جب مسافر ایک مقام پر ٹھہرتا ہے تو وہاں وہ بڑے بڑے محلات اور عمارتیں نہیں بناتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے اسی طرح ہم دنیا میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اس لیے کہ ہمارے اعمال کی جانچ ہو دیکھا جائے کہ کون کیا عمل کرتا ہے ایسا ہی عمل ہونا چاہیے اپنے اقوال اور افعال پہ ہم برابر ہوں اور آنے والے اخربی زندگی کے لیے ہماری تیاری زیادہ ہونی چاہیے تو بہرحال منور حسین بھائی آپ کو اللہ رب العزت طویل عمر نصیب فرمائیں اور بالخیر نصیب فرمائیں اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کا نکاح بھی ہو اگر آپ سفر کریں تو آپ کو اس میں بھی اللہ رب العزت بھلائی نصیب فرمائیں آئیے اگلی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا سلو علقی صلی اللہ تعالیٰ علام محمد بسم اللہ الرحمن الحیم میرا نام محمد سلمان اباہی ہے میں چکن سنتالیس ضلع بکر سے بات کر رہا ہوں اور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور سر وسلم کے روزہ مبارک پر گیا ہوں اور سنہری جالیوں کو میں چوم کر رو رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے اب میری آنکھ کھل جاتی ہے میں خواب تو بہت مبارک ہے کہ خواب میں آپ علیہ السلام السلام کے سنہری جالیوں کی زیارت کی اور ان کو دیکھا اور ان کو چوما اور چوم کر آنسو بھائے سبحان اللہ اس کی تعبیر کے حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کروں کہ آپ علیہ سلاۃ وسلام کا فرمان ہے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی جس نے میری مزار کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی میری شفاعت اس کے لیے ثابت ہو چکی یعنی انشاءاللہ شاء قیامت کے دن آکا علیہ صلاۃ وسلام اس شخص کی شفاعت کریں گے اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے تعبیر یہ ہے کہ انشاء اللہ وجل قیامت کے دن آپ کو آقا علیہ صلاح السلام کی شفات نصیب ہوگی دیگر علماء محبرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو خواب میں سنہری جالیوں کی زیارت کرے تو کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ اسے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرے گا یا اسے عمرے کی سعادت نصیب ہوگی آقا علیہ سلاۃ وسلام کے در کی حاضری نصیب ہوگی اور وہ حقیقت میں جاگتی آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے آپ علیہ صلاط و کی سنہری جالیوں کی زیارت کرے گا تو یوں دونوں اعتبار سے دیکھا جائے تو تابی رکھیے اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری جالیوں کے قریب اس مقام کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے لیکن یہ خواب میں آپ نے سنہری جالیوں کو چونک لیا خواب پہ کسی کا اختیار نہیں مگر یاد رکھیے کہ حقیقت میں جب اللہ رب العزت آپ کو یا مدنی چینل کے جو بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں سلسلہ یا کوئی بھی مسلمان جب آکا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس بارگاہ میں پہنچنے کے اور وہاں کھڑے ہونے کے آداب ہیں ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنا گندا وجود اپنا گناہوں سے بھرا ہاتھ سنہری جالیوں کو ٹچ نہ کریں ہم اپنا منہ یا اپنے ہوک جو ہیں وہ سنہری جالیوں کو ٹچ نہ کریں یہ ادب کے خلاف ہے چار ہاتھ دور کھڑے ہوں اور دور سے کھڑے ہو کر آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور سلام عرض کرنے کے بعد آپ علیہ السلط والسلام سے شفاعت کا سوال کیجیے اسلوک شفات اََ رسول اللہ اور جو بھی آپ کے دل میں مرادیں ہوں وہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیجیے یہ طریقے کار ہے سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانا اور چومنا یہ خواب میں تو آپ نے چوم لیا اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائیں ورنہ حقیقت میں یہ چیز ادب کے خلاف ہے کوئی بھی جو زائرین جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہرگز نہ کرے اللہ رب العزت ہمیں اس بارگاہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ آیتِ کریمہ بھی ہے کہ ایمان والو اپنی آپ علیہ کے بلند نہ کرو سورہ حجرات کی آیتیں ہیں <تصفح> کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو اگر اس طریقے سے کرو گے آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ صلاۃ وسلام کی بارگاہ میں اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی تو اس بارگاہ کا بڑا ادب ہے اور یہ آیت کریمہ اب بھی سنہری جالیوں کے اوپر تحریر ہے تاکہ مسلمان اس کو دیکھ کر آگاہ ہوں متنوع ہوں اور وہاں کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے اس ادب میں کمی آئیں ادب حاضری کی دعا مانگنی چاہیے اور جب حاضری نصیب ہو جائے تب بھی با ادب ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں سید صابر علی شاہ رامل پنڈی سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ایک گھاس پر بیٹھا ہوں گھاس والی جگہ پر بیٹھا ہوں اور میرے پاس ایک شیر آتا ہے اور میں شیر کو شیر میرے ہاتھ پہ گڑوایا اور میں اس کو پیار کرتا ہوں اور وہ جب ہی میں اس کو پیار کرتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے اس کے بارے میں ہاتھ لگایا شیر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پیار بھی کیا پھر ہاتھ چھوڑ کر چلا گیا اب آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں شیر تعبیر کے لحاظ سے تو ایک سخت اور مضبوط دشمن مگر چونکہ آپ کے ساتھ ایک الگ قسم کا معاملہ ہوا ہے اس لیے اس کی تعبیر الگ ہے علماء محبری خصوصاً رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں شیر کا دیکھنا سخت جنگجو اور مضبوط دشمن کا دیکھنا ہے یعنی جس نے شیر کو دیکھا اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی دشمن ہے اس نے اپنے دشمن کو دیکھا مگر یہ جو معاملہ ہوا کہ شیر کا ہاتھ پکڑا اس نے پیار کیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا اس کے بارے میں لکھتے ہیں علامہ اتنے سیرین کہ جو دیکھے کہ شیر اس کے سامنے آیا مگر اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا شیر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک نقصان کا اندیشہ تھا مگر وہ دور ہو چکا ہے اور ایک خوف تھا جو خوف اس سے دور ہو چکا ہے اور دشمن پر کامیاب ہونے کی دلیل ہے یعنی آپ کے خوف کی تعبیر خلاصتاً یہ ہوئی کہ جن ان دنوں آپ اگر کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کام میں آپ کو کامیابی ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر آپ خوف زدہ رہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوف سے نجات عطا فرمائے گا خوف سے مامون فرمائے گا تیسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی دشمن تھا تو وہ دور ہو چکا اور ان شاء اب وہ آپ سے دشمنی نہیں کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ زوجل یہ من جملہ آپ کے خواب کی تعبیر تھی اور خوف کی حالت جب انسان پر ہو اسے کسی بھی چیز کا خوف ہو تو سورہ قریش لیگ لاف قریش کا ود کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ زو یہ خوف جو ہوگا اگر جان کا خوف ہے یا مال کا خوف ہے یا کسی بھی چیز کے تلف ہونے کا خوف ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ زو وہ شے محفوظ رہے گی قرآن پاک کی صورت کی برکس ہے سور قریش کی تلاوت کر لیا کریں بہرحال آپ کا خواب بہتر ہے مناسب ہے مبارک ہے اس میں کوئی علم تعبیر کے حوالے سے کوئی نامناسب بات معلوم نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے آپ اور دیگر اسلامی بھائی جن کے خواب پیچھے بیان ہوئے آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ آئے ہیں بلکہ مدنی چنل کے تمام ناظرین اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں خصوصیت کے ساتھ شرکت کریں اول تاخیر شرکت کریں تلاوت نعت و بیان ذکر دعا اور پھر رات میں اعتکاف کی ترکیب اور صبح اشراق چاش تک حاضر رہیں انشاءاللہ شاء پورے اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینوں دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے گا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر ملک جہاں جہاں دعوت اسلامی کا کام ہے کئی کئی شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جیسا کہ ہند ہے جیسے انڈیا ہند کے اندر اس ملک میں تقریباً پانچ سو مقامات پر لگ بھگ پانچ سو مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے یعنی ہند میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں تو آپ اگر تھوڑی سی جسجو كے تو آپ كو قریب ان شاء اللہ ضاجل اپنے قریب ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی كے تحت ہونے والا سنت و ہفتہ بار پاکستان میں بہت سارے مقامات پر خصوصاً باب المدینہ کراچی میں کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اور عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ یہ باب المدینہ میں اسی طرح عرب امارات میں اسی طرح آسٹریلیا میں اسی طرح امریکہ میں اسی طرح یو ایس اے کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھی الحمدللہ للہ ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع منعقد ہوتے ہیں جس میں بیانات کی اور پر دعا تلاوت نعت کی ترکیب ہوتی ہے اور بہت سرور آتا ہے تو آپ جس ملک کے جس شہر میں بھی ہوں جو سجو کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ہفتہ وار اجتماع اپنے قریب انشاءاللہ شاء مل جائے گا اور اگر کوئی ایسا ہی علاقہ ہو کہ جہاں آپ کے قریب ہفتہ وار اجتماع نہیں ہوتا مدنی چینل پر الحمدللہ للہ براہ راست پورا ہفتہ وار اجتماع عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ سے یہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے یعنی تلاوت سے لے کر سلاط و سلام تک کا اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں ان بیانات کے ذریعے انقلاب لا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کی کیا خواب بیان کیا گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد میں لڑکنا سے بول رہا ہوں میں جتوئی ہوں میرا نام محمد خان یہ میں درو شریف پڑھتا ہوں دن میں آٹھ دس مرتبہ تقریبا میں نے خواب ایک دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اس کا مجھے تاویر بتایا ماشاء اللہ آپ نے آقا علیہ سلاۃ السلام کی خواب میں زیارت کی یہ تو بہت مبارک خواب ہے درود پاک کی کثرت کریں اللہ رب العزت آپ کو بار بار آقا علیہ سلاۃ والسلام کے کی, کی زیارت خواب میں نصیب فرمائے آپ کو مدین پاک کی بعد باد حاضری نصیب فرمائے آقا علیہ سلاۃ السلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ جتنا آقا علیہ الصلاط والسلام سے محبت ہوگی اتنا سنتوں پر آپ زیادہ عمل کریں گے ظاہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے کو اپناتا ہے آقا علیہ الصلاط السلام سے محبت کریں گے, ان کے, گے ان کے طریقے کو اپنائیں گے اور ان کے طریقے کو اپنانا ہی سنت کہلاتا ہے سنتوں پر عمل کریں گے جب سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ضبجل ڈھیر و اجر و ثواب بھی کمائیں گے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارتیں ہوں گی ہو سکتا ہے جاگتے میں بھی زیارت ہو جائے کوئی بعید نہیں کہ آپ علیہ اللاۃ السلام جس طرح خواب میں اپنی زیارت کروا سکتے ہیں اسی طرح آپ علیہ السلاۃ السلام کسی جاگتے ہوئے شخص کو جاگنے کی حالت میں بیداری کی حالت میں بھی اپنی زیارت کروا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت اور یہ صلاحیت میرے آقا علیہ صلاۃ السلام کو یقیناً عطا فرمائی ہے بہرحال سنتوں پر عمل کریں انشاءاللہ عزوجل سنتوں پر عمل کی برکت سے آپ کو ڈھیرو بھلائیاں ڈھیرو رحمتیں انشاءاللہ ان شاء جل ملیں گی اور سنتوں پر عمل پر استقامت پانے کے لیے نیک ماحول انشاءاللہ انشاء جل بہت اہم کردار ادا کرے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کی کیا خواب بیان کیا گیا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام طالب حسین قادری صادق آباد سے بول رہا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیوں ہے میرے آگے پیچھے پھر رہے ہیں بس یہی میں نے دیکھا ہے صادق عباس سے طالب حسین بھائی چوہوں کی تعبیر اگر چوہے زیادہ ہوں تو ان کی تعبیر چوروں سے کی جاتی ہے یعنی علماء معبرین نہیں فرماتے ہیں کہ جو دیکھے اس کے خواب میں چوہے ہیں تو اس کے ارد چور ہو سکتے ہیں چور وہ کہ جو مال کی چوری کرے یا کسی اور چیز کی چوری کرے اور چوری اور ڈاکے میں ذرا فرق ہے ڈاکہ وہ جو سامنے سامنے لیا جاتا ہے مال یا کوئی بھی چیز جو لی جاتی ہے اور چوری یہ کہ چھپکے سے لی جاتی ہے تو آپ کے خواب کی تعبیر میں چوروں کی طرف اشارہ ہے مگر یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ مال کے ہی چوروں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شک کرنا شروع کر دیں اپنے دکان کے اگر دکاندار ہیں تو ملازمین پر شک کرنا شروع کر دیں گھر میں خادم ہیں تو اس پر شک کرنا شروع کر دیں بیوی بچوں پر شک کرنا شروع کر دیں ایسی شک کرنے کی ہرگیز اجازت نہیں ہے نہ ہی بدگمانی کرنے کی اجازت ہے نہ کسی کے بارے میں آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ یہ شخص چور ہے اس چیز کی قطع آپ کو اجازت نہیں ہے صرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چوروں کی طرف اشارہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ چور انسان نہ ہو بلکہ شیطان ہو کہ یقیناً شیطان بھی جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے اور چور بھی دشمن ہوتا ہے تو دشمنی کی طرف اشارہ ہے چوروں کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و وطالعہ آپ کو چوروں سے محفوظ فرمائے اور ایمان اسلام مال اور جان عزت آبرو ان تمام چیزوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ محمد جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا نام عثمان ہے جی میری بہن ہے چھوٹی بہن انہوں نے پارپ دیکھا ہے جمعے کے دن وجہ سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا اس میں دیکھا ہے پیڑھے لباس میں کہ اٹن لگ ہے ان کی شادی ہو رہی ہے تو یہ دیکھا انہوں نے وجہ سے دیکھا جمنے کے اس کی تعدیر پوچھنی تھی کہ اپنے کو اس میں دیکھنا مائیوں میں دیکھنا دیکھنا کیسا جی کرتا ہوں بابل مدیلہ کراچی سے آپ نے اپنی ہمشیرہ کا خواب بیان کیا اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ سے بڑی ہمشیرہ ہے بڑی بہن ہے اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ پیلے لباس میں دیکھا یعنی شادی کی جو تیاریاں ہوتی ہیں اپٹن لگتی ہے اور یہ شادیوں کی تیاری میں اپنے آپ کو دیکھا تو میرا آپ سے ایک یہ سوال رہ گیا کہ کیا حقیقت میں آپ کی یہ ہمشیرہ آپ کی یہ بہن شادی شدہ ہے یا نہیں بہرحال چونکہ میں سوال تو نہ کر سکا جنہوں نے کال ریکارڈ کی وہ بھی نہ کر سکے دونوں حوالوں سے میں تعبیر ارض کر دیتا ہوں اگر تو آپ کی بہن غیر شادی شدہ ہیں ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور چونکہ آپ کی بہن نے آپ کی امشیرہ نے جو خواب دیکھا ہے وہ فجر سے پہلے پہلے دیکھا ہے اور جو خواب فجر کے قریب دیکھے جائیں ان کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ جلد, جلد یعنی دنوں اور مہینوں کے اندر اندر ہی عز و جل ان شاء اللہ نکاح ہوگا اور ان کی شاء اللہ شادی ہو جائے گی اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت ابو سعید الواعد رحمۃ اللہ تعالی لے بیان کرتے ہیں کہ خواب میں شادی ہوتے ہوئے دیکھنا دولت اور سربت کی دلیل ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کے بہن اور بہنوں ہی چونکہ بہن اگر شادی شدہ ہے تو دولت کا تعلق ان سے اور ان کے بچوں کے ابو سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دولت اور سربت عطا فرمائے گا سربت کہتے ہیں شہرت کو بھی سربت کہتے ہیں اور دولت کے مترادف بھی بولا جاتا ہے تو اللہ رب العزت دولت اور سربت انشاءاللہ شاء عطا فرمائے گا اور یہ تعبیر حضرت ابو سعید الباعد رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہے اور انہوں نے اس تعبیر کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سے ایک آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعبیر اخذ کی ہے اور وہ آیت یہ ہے, ہے اس آیت کے پیچھے بہرحال رکھتے ہوئے یہ تعبیر بیان کی کہ خواب میں شادی ہوتے ہوئے دیکھنا دولت اور شربت ملنے کی دلیل ہے تو اگر آپ کی بہن غیر شادی شدہ ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اچھا سننا تو بھرا نیک پاکیزہ ماحول میں رشتہ عطا فرمائے انہیں اچھا ہم سفر عطا فرمائے اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اللہ رب العزت ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ دولت اور ثربت جائز طریقوں سے اللہ رب العزت عطا فرمائے اور خواب کی تعبیر اچھی ظاہر ہو ہاں ایک بات یہ کر دوں کہ یہ تعبیر صرف یعنی یہ تعبیر جو میں نے عرض کی یہ آپ کے ہی خواب کے لیے ہے ورنہ صرف پیلے کپڑوں کو دیکھنے کی تعبیر الگ ہے یعنی اگر کوئی دیکھے کہ میں پیلے لباس میں ملبوس ہوں یا میری بہن پیلے کپڑوں میں ملبوس ہے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی مگر چونکہ آپ کے خواب میں پیلے کپڑے بھی ہیں اپن بھی اور شادی کا ماحول بھی ہے اس حوالے سے تعبیر رس کی گئی ورنہ پیلے کپڑوں میں اپنے اپنے آپ کو ملبوس دیکھنا یہ بیماری مرض اور تکلیف کی طرف اشارہ ہے مگر چونکہ پورا خواب ہی الگ ہے لہٰذا تعبیر بھی اس کی الگ ہے وہ نہیں ہے جو پیلے کپڑوں کی ہوتی ہے اگلی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا صلی اللہ تعالی میرا نام منشی خالد ہے میں خڈیا شہر سے بات کر رہا ہوں سر جی مجھے یہ خواب میں مجھے اکثر خواب میں نا رات کو گوشت نظر آتا ہے کبھی تو میں خرید لیتا ہوں اور کبھی بہت زیادہ مجھے دکھائی دیتا ہے اچھا خواب. منشی خالد بھائی آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ گوشت نظر آتا ہے خرید لیتا ہوں اور زیادہ دکھائی دیتا ہے اس خواب میں یہ سراہت نہیں کہ گوشت کچا ہے یا پکا ہوا ہے مگر چونکہ باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کچا گوشت ہے کیونکہ خریدنا اور بہت زیادہ دیکھنا اور یہ جملے یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک کچا گوشت ہوگا تو پیارے بھائی تعبیر کے حوالے سے کچھ نامناسب سی بات ہے کچا گوشت خواب میں دیکھنا امراض اور تکلیف کی علامت ہے یعنی بیماری اور تکلیف آئے گی نہیں آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ بیماری اور امراض و تکلیف سے محفوظ فرمائے اور خواب میں یہ دیکھنا کہ کسائی سے گوشت خریدا ہے تو گوشت خریدنے کی تعبیر بھی مصیبت سے کی جاتی ہے اور خواب میں یہ دیکھنا کہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں تو یہ بھی واضح شر کی علامت ہے یہ تعبیر علماء محبرین نے مختلف انداز میں بیان فرمائی ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب میں اگر کوئی اچھائی پوشیدہ ہو جس تک ہم نہ پہنچ سکے تو وہ اچھائی آپ کے حق میں ظاہر فرمائیں اور اگر برائی ہے نقصان ہے تو اللہ رب العزت اس برائی کو آپ سے دور فرمائیں ہاں ایک عالم معبر سے یہ بھی تعبیر منقول ہے کہ یہ خواب جو آپ نے دیکھا اگر یہ خواب کسی غیر شادی شدہ شخص نے دیکھا ہے تو زوجہ کی دلیل ہے یعنی شادی ہو سکتی ہے تو اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ کرے آپ کی اچھی جگہ پر مناسب مقام پر شادی ہو جائے اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اللہ رب العزت آپ سے امراض تکلیف پریشانی مصیبت آنے سے پہلے ہی دور فرما دے صدقہ کر دیں ان شاء اللہ ضبط صدقہ چونکہ بلاؤں کو دور کرتا ہے صدقہ ستر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اس میں چھوٹی بلا جو ستر میں جو سب سے چھوٹی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے تو انشاء اللہ زمجل صدقہ دینے کی برکت سے بلائیں تکلیف امراض مصیبت انشاء اللہ زبجل دور ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تکلیف آ پڑے مصیبت آ جائے تو صبر کیجیے صبر کا بڑا اجر ہے اور بے صبری کرنا یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے بے صبری کرنا نقصان کا باعث یہ بن سکتا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے اگر بے صبری کریں گے تو بے بےصبری میں اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات اگر سرزد ہو گئے مثلا جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتراض ہوا اللہ نہ کرے اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ انسان ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے کفریہ کلمات بول دیتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب اس میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بہت سارے ایسے جملے بیان کیے ہیں کہ بہت سارے ایسے جملے بیان کیے ہیں جو آدمی عموماً تکلیف کے وقت منہ سے نکل جاتے ہیں اس کے اور وہ کلمات کفر ہوتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے تجزیر ایمان کا کیا طریقہ ہے یہ ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تو اس کا بھی مطالعہ کریں تو انشاءاللہ شاء یہ ایک زخیم کتاب ہے مگر اس میں آپ کو آپ کے مرضی کا انشاءاللہ جو ہے وہ مواد مل جائے گا انشاءاللہ تو تکلیف کے وقت صبر کیجیے اور ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کیجیے کہ جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جائے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم وبارک وسلم بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر تکلیف پہنچے تو بے صبری نہ کریں صبر کریں اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کیجیے شکر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ نعمتیں بڑھیں گی اور تکلیف اور مزدور ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کی کیا خواب بیان کیا گیا سلو قبیب صلی اللہ تعالی دانی کی بات کر رہا ہوں کراچی سے آپ یہ میری بہن نے دیکھا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ اوٹ کی سواری کر رہی ہیں اور جناب وہ اپنی خالہ ہماری خالہ کرتے پہ گئی اور جب ان کا بیٹا ان کا آیا نا پار, قدن ہمارا تو اس نے جو ہے نا سے منع کر دیا کہ ہمارے گھر نہیں آنا تو آپ نے دیکھا جی اب میرا سوال ہے کہ آپ حقیقت میں جا رہے ہیں یا نہیں اپنے کزن کے گھر اب وہ ہمارے یہاں کو ایسا کوڈینیشن کا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے پوچھ سکیں ریکارڈیڈ کال دی آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا بہرل اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے صرف اونٹ پر سواری کرنے کی تعبیر ضرور ہوتی ہے مگر جو پوری آپ نے گفتگو بیان کی ہے اس کو دیکھ کر سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ادغاس الاحلام میں سے ہیں یعنی وہ خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ویسے ہی آ جاتے ہیں تو ان شاء اللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا اگلی کال سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کی کیا خواب بیاں صلی اللہ تعالیٰ والدہ خواب دیکھا تھا سفید سانپ کپڑوں میں گھس ہے عرفان بھائی اپنی والدہ کا خواب بیان کر رہے ہیں کہ سفید کاپ سفید سانپ کپڑوں میں گھسا داخل ہوا سفید سانپ دیکھنے کی تعبیر ویسے ہمارے ہاں سلسلوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ سانپ دیکھنے کی تعبیر تو دشمن سے ہے سانپ دشمن ہے سانپ کو آپ نے مار دیا یعنی دشمن کو مار دیا سانپ آپ پر غالب با یعنی دشمن آپ پر غالب با جائے گا یہاں معاملہ یہ ہے کہ سانپ کپڑوں میں داخل ہوا اگر سانپ کو کپڑوں میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بہت قریب دشمن ہے اور وہ شیطان ہی ہے جو اتنا قریب ہے جو نماز میں دائیں سے بھی بہتاتا ہے تو بائیں سے بھی تو ہر جگہ سے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے شیطان کے علاوہ بھی دشمن ہو سکتا ہے تو اپنے کپڑوں میں سانپ دیکھنا یہ دشمن قریبی دشمن کی علامت ہے مگر سفید سانپ کی تعبیر وائٹ کلر کے سانپ کی تعبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسے خواب دیکھنے والے کی عزت میں اضافہ ہوگا اب دونوں باتیں جو ہیں وہ ٹکرا رہی ہیں متضاد ہیں کہ ایک طرف ہے عزت میں اضافہ اور دوسری طرف ہے بہت قریبی سانپ بہت قریبی دشمن چونکہ کپڑوں کے اندر سانپ ہے تو بہت قریبی دشمن اب دو تعبیریں سامنے آئیں قریبی دشمن عزت میں اضافہ ایک اچھی ہے ایک بری ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس خواب کی اچھائی کو ظاہر فرمائے اچھائی آپ کو عطا فرمائے اور برائی آپ سے دور فرمائے اور دشمنی اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے اچھی توفیق عطا فرمائے اور وہ دشمنی نہ کرے خدا نہ نخاستہ تکلیف اگر پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت صبر کی توفیق تعا فرمائے صدقہ دے دیجئے تو انشاءاللہ شاء ضرور کرم ہوگا اور خصوصا آپ بھی اور آپ کی والدہ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عطا کردہ شجرا اگر آپ مرید ہیں تو وہ پڑھیں انشاءاللہ شاء اللہ ہوگا اور اگر مرید نہیں ہے اور ابھی تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ام ایک عظیم روحانی شخصیت جن کی آپ مدنی چینل پر زیارت یقیناً کرتے ہوں گے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر غوث سے پاک مرید بن جائیں اس کی برکت ہے آپ خود دیکھیں گے آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کیا خواب بیان کیا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ محمد, محمد نوید شہباز میں <سؤال> جی میری خواب ہے کہ میری والدہ فرما نے فرمایا ہے کہ چور کی انہوں نے داڑھی کٹی ہوئی دیکھی ہے خواب میں آپ کی والدہ نے شوہر کی داڑھی کٹی ہوئی دیکھی یعنی آپ کی والدہ کا خواب یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کی داڑھی کٹی ہوئی ہے اس کی تعبیر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں داڑھی کو خود اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنی داڑھی اکھاڑی کاٹی یا بالکل مون دی تو یہ تو ہر لحاظ سے تعبیر کے حوالے سے ہر لحاظ سے برا ہے ویسے تعبیر کے لحاظ سے بھی برا ہے اور حقیقت میں بھی یہ کام تو بہت ہی برا ہے اور مگر چونکہ یہاں صاحب خواب نے اپنی داڑھی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ زوجہ نے دیکھا ہے کہ شوہر کی داڑھی جو ہے وہ کم ہے اس حوالے سے یہ عرض کروں کہ داڑھی میں اگر بدنمائی کے بغیر کمی واقع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی الحال غم گھر میں اگر کوئی غم زدہ ماحول ہے کوئی غم کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ اس غم میں کمی واقع ہوگی مشرد یہ کہ داڑھی میں جو کمی واقع ہوئی ہے یہ بدنمائی کے بغیر ہو بدنمائی کیا مطلب اب جیسے کسی کی پوری ایک مٹھی داڑھی ہے اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت لگتی ہے اب اس میں دو طریقے سے کمی واقع ہوگی ایک یہ کہ جگہ جگہ سے اس کو داڑھی ترش لینا یہ بدنمائی والی صورت ہو گئی اور ایک یہ ہے کہ کمی واقع ہوئی لیکن دیکھنے میں وہ صحیح لگ رہی ہے خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے تو یہاں میں یہ عرص کر رہا ہوں کہ اگر بدنمائی کے بغیر بگاڑے بغیر کمی واقع ہوئی ہے ویسے تو کمی یہ غلطی ہے مگر چونکہ خواب کا معاملہ ہے بدنمائی کے بغیر اگر کمی واقع ہوئی ہے تو انشاءاللہ شاء غم جو ہے وہ کم ہو جائے گا اگر قرضہ ہے تو قرضہ بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اور اگر داڑھی مون دی ہے تو پھر وہی ہے کہ پھر تو ہر لحاظ سے برا ہے مگر یہاں خواب دیکھا ہے بچوں کی امی نے اپنے شوہر کے بارے میں اپنے بچوں کے ابو کے بارے میں تو ایک عالم معبر سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی ہے کہ اگر اس میں ایک تعبیر یہ بھی نکل سکتی ہے کہ بیمار کے لیے صحت داڑھی کی کمی بیمار کے لیے صحت مگر اس پر یہ صحیح کال نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ یہ تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے جو آپ کی والدہ نے خواب دیکھا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر بدنمائی کے بغیر کمی ہوئی ہے تو غم میں کمی ہوگی قرض میں کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے گھر میں غم ہے تو اسے دور فرمائے قرضہ ہے تو قرضہ آپ کا ختم ہو جائے اور اگر اس خواب کی برائی اللہ رب العزت اس سے دور فرما دے جنہوں نے خواب ریکارڈ،, ریکارڈ کروایا وہ ان کے والد اور گھر کے تمام ہی افراد بلکہ پورے خاندان بھر کے تمام افراد مگر چینل کے تمام ناظرک یہ نیت کریں کہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت داڑھی کو اپنائیں گے اور جیسی داڑھی رکھنا سنت ہے آقا علیہ صلاح السلام کی ایسی داڑھی رکھ کر انشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جی خوش کریں گے کہ جب وہ قبر میں تشریف لائیں گے یقیناً قبر میں تشریف لائیں گے آقا علیہ سلاۃ وسلام جب چہرہ دیکھیں گے ویسے بھی امتیوں کے اعمال آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ جمعرات کے بارے میں آتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو جب قبر میں آپ علیہ السلاۃ سے آمنا سامنا ہوگا تو ان شاء اللہ رضبل اس وقت جو خوشی حاصل ہوگی اس شخص کو جو سنتوں کا حامل ہوگا وہ قابل دید ہوگی وہ اسی وہی دیکھ سکتا ہے قبر میں اسے اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا مگر ان شاء اللہ رضبل بہت کرم ہوگا اور نور کی بارشیں ہوں گی اللہ رب العزت ہمیں سنتوں کی اتبا نصیف فرمائیں اگلی کال سنتے ہیں صلی صل اللہ حبیب صلی اللہ میں بہت شہر سے بول ہوں احتشام صدیق میرا نام ہے کہ مجھے خواب آیا ہے کچھ دن کچھ ایسا خواب آیا ہے کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے نہ ہمیں جان نکل گئی تو میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کلمہ پڑھتے پڑھتے جان نکل گئی کاش حقیقت میں بھی ایسا ہو کہ ہر مسلمان ہر غلام مصطفی ہر عاشق رسول جب اس کے جان کرنے کا وقت آئے جان نکلنے کا وقت آیا کلمہ نصیب ہو جائے زبان پر کلمہ جاری ہو درود جاری ہو اور اس حال میں کاش کہ اس حال میں ہمارا انتقال ہو آمین پیارے اسلامی بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے کال کی اور بہت ہی مبارک خواب بیان کیا انشاءاللہ عزوجل شاء آپ کا خاتمہ بالخیر خیر آپ کو نصیب ہوگا انشاءاللہ شاء آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کی کیا خواب بیان کیا گیا سلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد سے خواب مجھے ہے میں اذان سن رہا ہوں اس کے بعد ایک خواب یہ ہے میں اذان دے رہا ہوں یہ دونوں خواب مجھے اذان سننا اور اذان دینا اس کی تعبیر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو اس اس سے کر دیں آپ شکریہ ثاقب علی بھائی اذان سننا اور اذان دینا اذان سننے کی تعبیر یہ ہے کہ جو شخص خواب میں اذان سنے اگر یہ آپ کے دونوں علیحدہ علیحدہ خواب ہے تو تو پھر اس کا معاملہ یہ ہے کہ خواب میں اذان سننے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ شخص جماعت میں سستی کرتا ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو جماعتوں کی سستی سے محفوظ فرمائے جماعتوں کی پابندی نصیب فرمائے اور اگر یہ ایک ہی خواب تھا یعنی آپ نے پہلے دیکھا اذان سن رہے ہیں پھر فوراً دیکھا کہ اذان دے رہے ہیں پھر تو یہ خواب مبارک ہے اذان دینے کی مختلف تعبیریں ہیں اذان دینے کی علماء معبری نے بہت زیادہ تعبیریں بیان کی ہیں جگہوں کے اختلاف سے تعبیر بدل جاتی یعنی مقامات کی تبدیلی سے اگر مسجد میں آزان دی تو تعبیر الگ ہے مینارے پر آزان دی تو تعبیر الگ ہے بستر پر لیٹ کر آزان دی تو تعبیر الگ ہے اگر گھر کے بیچ میں کھڑے ہو کے آزان دی تو تعبیر الگ ہے گھر کے دروازے پر آزان دی تو اس کی تعبیر الگ ہے تو اب آپ نے بیان نہیں کیا کہ کس انداز میں آپ نے آزان دی اگر بالکل بتا دیتے کہ ہم نے گھر کے بیچ میں یا گھر کے سہن میں یا مسجد میں یا مینارے میں آزان دی تو بالکل ویسی ہی تعبیر آپ کو بیان کی جاتی بہرحال چند تعبیریں میرے پاس ہے وہ میں ارض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی مشہور جگہ جہاں آزان دی جاتی ہے وہاں اپنے اپنے آپ کو آزان دیتے ہوئے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کعبہ مشرفہ کی زیارت نصیب فرمائے گا کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے فِي النَّاسِ بِالحج تو اس آیت سے علماء معبرین یہ اشارہ بیان کرتے ہیں مشہور جگہ پر لوگوں کے سامنے آزان دینا حج کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ شاء اور اگر مسجد کے مینارے پر اگر آپ نے اپنے آپ کو آزان دیتے ہوئے دیکھا تو آپ لوگوں کو دین اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلانے والے بنیں گے نیکی کی دعوت دینا یہ آپ کے حصے میں آئے گا اور اگر آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر آزان دی تو پھر یہ تعبیری لحاظ سے اچھا نہیں ہے تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے آپ کے حوالے سے نہیں میں ویسا ہی ارض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر آزان دی تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جلد اجل آئے گی موت آئے گی اور اگر گھر کے وسط میں آزان دی درمیان میں کھڑے ہو کر تو گھر کے کسی فرد کو اجل آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ آفیت عطا فرمائے بہرحال ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مشہور مقام پر ایک اچھی جگہ پر جہاں آزان دی جاتی ہے وہاں آزان دی ہوگی تو علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ آزان کے لیے جو جگہ مقرر ہے وہاں آزان کہنا مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے مرتبہ بلند ہوگا دینی رتبہ یا بنیادی طور پر رتبہ انشاءاللہ بلند ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے حج کی سہادت عطا فرمائے آپ کو نیکی کی دعوت دینا نصیب فرمائے اور آپ کے عزت میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے دعا کیجیے کہ یا اللہ خواب کی تعبیر میرے حق میں اچھی ظاہر فرما جماعتوں کی پابندی کریں انشاءاللہ شاء اللہ برکت نصیب ہوں گی خواب کی برکتیں نصیب ہوں گی آئیے اگلے کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد زاہد ابرار اختاری ہے میں ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے عرض کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے بچوں کی ماں کو آقا علیہ سلاط وسلام کی زیارت ہوئی تو ہوا کچھ ایسا کہ میرے بچوں کی ماں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ آقا علیہ سلاط والسلام کے روزے پر حاضر ہے اور اس نے دیکھا کہ اندر سے یعنی قبرے انور سے نور کی لہریں جو ہے وہ نکل رہی ہیں تو آقلیہ سلاۃ والسلام کے روزے پر میرے بچوں کی ماں اور میرا بڑا بیٹا موجود ہیں اور وہاں ان کو کچھ چاول دیے جاتے ہیں کھانے کے لیے تو وہ دونوں ماں بیٹا وہاں چاول کھاتے ہیں تو میرے بیٹے سے کچھ چاول تھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں تو میرے بچوں کی ماں آ, اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ یہ تو تھوڑا جھڑکتی ہے کہ کیوں چاول یہاں گرائے ہیں تو اتنے میں Uh, روزہ مبارک سے آقاصلا وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور uh, میرے بچوں کی ماں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی کوئی بات نہیں اس کو نہ جڑ اور فرماتے ہیں کہ کل تم اس جگہ پر پانی لے کر آنا وضو کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا اب اس خواب کے بعد آ, دوبارہ تقریباً دو ماہ کے عرصے کے بعد دوبارہ خواب میں کال سلاد کی زیارت ہوئی ہے تھوڑی دور سے اور وہی خواب جو پہلے آیا تھا اس خواب کو اس خواب کے درمیان یاد کروایا گیا ہے کہ وہ پانی والی بات جو ہے نا اس حوالے سے ہم بہت پریشان ہیں برائے مدینہ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کس طرح سے اشارہ دیا جا رہا ہے کرتا ہوں کہ کس طرح بشارہ ہے جہاں تک میں سمجھ سکا خواب آپ نے ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ خواب بیان کیا ساؤتھ کوریا سے ہمیں کی زاہد ابرار بھائی نے اور اپنے بچے کی امی کا خواب بیان کیا آکا علیہ سلاۃ السلام کے مزار کی آکا سلاۃسلام کی دو مرتبہ خواب میں زیارت اور بچے نے وہاں پر چاول گرائے تو اس پر ان کی بچوں کی امی نے ڈانٹا تو آپ علیہ السلط نے بچے کو ڈانٹنے سے منع فرمایا دوسرا یہ کہ فرمایا کہ پانی لے کر آؤ وضو کے لیے ظاہر ہے کہ خواب ختم ہو گیا پھر اس کے بعد دوبارہ دو مہینے بعد یہ خواب آیا اور وہ بات یاد دلائی گئی کہ پانی وضو کے لیے کس طرف اشارہ ہے آپ کا سوال یہ کہ اشارہ کس طرف ہے آپ کے خواب میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے نمبر ایک پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ بچے کے ہاتھ سے جو چاول گرے اس پر آپ علیہ السلاۃ السلام نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کو مت جھڑکو اس بات میں یہ اشارہ ہے کہ آپ اور آپ کے بچوں کی امی دونوں اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں اچھا سلوک کریں اگر بچہ کبھی نادانی میں غلطی کر جائے تو اسے پیار محبت کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اسے سمجھائیں بلا وجہ بچے کو کبھی بھی نہ ماریں اور اچھا سلوک کریں گے تو ان شاء بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بہت زیادہ فائدے ظاہر ہوتے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھیں ان بچوں کو کہ جن بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ بچپن میں اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے وہ بچے اندرونی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہی بچے آگے چل کر قوم کا مستقبل بنتے ہیں وہی بچے آگے چل کر بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور اگر ماں باپ بچپن میں بچوں کو سختی کریں انہیں ڈانٹیں ماریں یا اس قسم کا معاملہ کریں تو بچے کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے نہ وہ پڑھائی میں آگے بڑھ پاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی معاملے میں آگے نہیں ہو سکتا اور بالآخر وہ ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد نہیں بنتا تو تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ التجا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اولاد سے بھی یہ التجا ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک جو ہمیں کرنا بھی چاہیے اور دین دین اسلام کا ایک اہم حصہ بھی ہے دوسرا اچھی تربیت اولاد کی اچھی تربیت دینی تربیت کریں جہاں دینی دنیاوی جہاں تعلیم دیتے ہیں وہاں دینی تعلیم سے اور اچھے ماحول سے بھی آراستہ کریں دوسرا جو یہ کہا کہ پانی لے کر آنا پھر دوبارہ خواب میں یاد دلایا گیا کہ تم پانی لے کر نہیں آئی وزو کے لیے وہ یاد کروائی گئی وہ بات تو دیکھیں یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ بندہ حقیقت میں پانی لے کر جائے اور جو ہے خواب میں جو منظر دکھایا گیا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہو ایسا بہت دور ہے قیاس سے بہت دور ہے برعید ہے کہ کسی کو خواب آیا آپ علیہ السلاۃ السلام نے کہا ہو پانی لے کر آنا اور وہ جناب پانی لے کر پہنچ جائے مزار کے پاس لیکن خواب ہے اور خواب حق ہے کیونکہ آپ علیہ اللہ کی زیارت حق ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں کہا گیا کہ پانی لے کر آؤ وضو کے لیے یعنی آپ علیہ السلاط السلام ایک غلطی پر متنبہ فرما رہے ہیں کہ تم سے وضو میں کوئی غلطی ہوتی ہے آپ سے وضو میں کوئی غلطی ہوتی ہے آپ کی جو بچوں کی امی ہیں وضو میں کوئی غلطی کرتی ہوں گی کوئی غلطی کرتی ہوں گی یا طہارت کے کسی معاملے میں غلطی کرتی ہوں گی وضو میں یا غسل میں تو اس غلطی کو دور کر لیجئے اشارہ یہ ہے کہ وضو اور غسل کے طریقے کو درست کر لیں کیسے درست کریں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام اس میں ایک رسالہ ہے وضو کا طریقہ اس کا مطالعہ کریں اس میں خصوصیت کے ساتھ چند احتیاطیں وہ ہیں جو اسلامی بہنوں کو کرنی ہوتی ہیں ایک مردوں کا وضو ہے عورتوں کا وضو بھی ویسا ہی ہے مگر چند احتیاطیں ہیں اسی طرح غسل میں چند احتیاطیں ہیں تو عورتوں کی احتیاطیں ذرا زیادہ ہیں تو ان احتیاطوں پر غور کر لیں وضو کے فرائے سنتوں اور مصاحبات پر غور کر لیں گے. کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے کہ جو وضو میں نہیں ہونا چاہیے یا کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے کوئی اہم چیز چھوڑ رہے ہوں مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم ہاتھ دھوتے ہیں مگر بے توجہی میں کونی اگر چھوڑ دی دھونے سے بے توجہی میں ایسے ہاتھ دھو لیا اور کوہنی چھوڑ دی تو وضو نہیں ہوا وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی اسی طرح پاؤں دھونے میں جو ہے وہ انگلوں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پانی نہیں بہایا تو وضو نہیں ہوگا نماز بھی نہیں ہوگی بے توجہی میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس وضو کے طریقے کو اپنے وضو کے طریقے کو پریکٹیکلی طور پر کسی مبلغہ اسلامی بہن کو دکھا دیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل اس سے فائدہ ہوگا آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا نام میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب, خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تاجپور ہند آسم عباس اپنا خواب بیان کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بیان نہیں کیا فرض ہے سنت ہے نفل ہے واجب ہے فرض ہے تو کون سا ہے فجر ظہور اثر مغرب وشا تمام کی تعبیریں الگ الگ ہیں بہرحال جتنا بیان اس وقت میں کیا جا سکتا ہے اتنا کر دیتا ہوں اگر کوئی شخص دیکھے مشہور معبر جاخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کی بنیادی طور پر تین قسمیں فرض سنت اور نفل اگر کوئی دیکھے کہ اس نے خواب میں فرض نماز ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی سعادت عطا فرمائے گا خصوصاً ایام حج میں جیسا کہ آج کل جو ہے وہ ذی کا آدھا یا اشہر حرم میں سے غالباً اشور حرم میں سے اور آنے والے ایام ذالحجہ کے ایام حج میں سے تو ان ایام کے اندر اگر کوئی خواب دیکھتا ہے کہ فرض نماز ان تو انشاءاللہ حج صیب ہوگا اور اگر دیگر ایام میں دیکھا جائے رمضان میں شابان میں یہی خواب تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ فرض نماز جس شخص نے خواب میں پڑھی اللہ رب العزت اس کو فواہش یعنی بری باتوں اور من ہی یاد منع کردہ چیزیں جو ناجائز ہیں جو حرام ہیں اللہ رب العزت اس سے بچنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے گا مطلب یہ کہ فرض نماز پڑھنے والا بری باتوں ناجائز اور حرام امور سے بچا رہے گا کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے ان عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز فوش اور بری باتوں سے روکتی ہے برائی سے روکتی ہے اور اگر کسی نے دیکھا کہ خواب میں سنت نماز ادا کر رہے ہیں جیسے ظہر کی سنتیں فجر کی سنتیں عصر کی سنتیں تو ایسا شخص اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گا نظافت پسند ہوگا پاکیزگی اسے پسند ہوگی اور شہرت اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا شہرت نصیب ہوگی اور اگر نفل پڑھتے ہوئے دیکھا عموماً خواب میں نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سی نماز تھی تو وہ نماز ہوتی ہے نفل نفل نماز ہوتی ہے رات میں خصوصاً نوافل پڑھے جاتے ہیں تو نفل اگر نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا جائے تو اس, اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص اپنے اہل و عیال پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا اور دوستوں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور مرت ظاہر کرنے والا ہوگا یعنی خواب میں نفل نماز پڑھنا تین باتوں کی دلیل ہے اہل و عیال پر اچھا خرچ کھلا خرچ دوسرا یہ کہ دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور تیسرا یہ کہ صاحب مرت صاحب مرغت کسے کہتے ہیں کہ جو بات اور جو کام جس مقام پر کرنا ہے اسی بات کو اس جگہ پر اور اس مقام پر کرنا یہ مربت سمجھی جاتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے تو بارہ آصم عباس بھائی جو, جو آپ نے نماز ادا کی تعبیریں سب کی عرض کر دی گئی وہی آپ کے لیے ہے جو نماز آپ نے ادا کی اللہ رب العزت بھلائیاں آپ کے لیے اور ہمارے لیے مقرر فرمائیں آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کی کیا خواب بیان کیا گیا سلح الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد بول رہے ہیں خواب ہے کہ میں میں میں اڑتا ہوں یا ہے جی فیصل بھائی مسقط سے خواب میں آپ اڑتے ہیں اڑنا سفر پر دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سفر عطا فرمائے گا اور اس میں ذرا تفصیل ہے مگر چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہونے کے بالکل قریب ہے کہ اڑنا اڑنے کے بعد اگر آدمی مکان تک پہنچا تو الگ تعبیر اپنا ہدف اس نے حاصل کر لیا تو الگ تعبیر اڑتے اڑتے آسمان میں گم ہو گیا تو الگ تعبیر ہے انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ سلسلے میں اس کی تفصیل عرض کروں گا اور مدنی چینل پر ان شاء اللہ آئندہ بد رات نو بجے پاکستانی وقت کے مطابق براہ راست لائیو خوابوں کی تعبیریں انشاءاللہ نشر کیا جائے گا یہ سلسلہ جو آپ نے دیکھا یہی سلسلہ نشر مقرر کے طور پر بروز منگل, منگل دوپہر تین بجے انشاءاللہ نشر کیا جائے گا اور کال ریکارڈ کروانے کے لیے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کی کال آپ کا خواب اس سلسلے میں شامل کیا جائے اور آپ کو اسی سلسلے میں جواب دیا جائے تو آپ نمبر نوٹ کر لیں 02134942626 شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ ڈبل بارہ گھنٹے ہم سے مدنی چینل سے رابطہ کر سکتے ہیں دارالفتہ سنن سے رابطہ کر سکتے ہیں جس کا نمبر ہے 02134940443 ٹو فیڈ بیک کے لیے ایڈریس نوٹ کر لیں آپ کے مفید مشورے آپ اس سلسلے کے بارے میں آپ کے کی کیا کمنٹس ہیں کیا کہتے ہیں آپ کی کیا فیڈ بیکس ہیں فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اگر آپ اپنا خواب ای میل کرنا چاہتے ہیں اور بذریعہ ای میل ہی اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے نیکی کی دعوت دینے سننے عمل کرنے کی عطا فرمائیں مدنی چینل کے ساتھ زندگی بھر وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی بارک